یہ ہمارے یہاں گملہ قبرستان جھارکھنڈ ہندوستان کی ہے آپ جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک وزو خانہ ہے قبرستان کے اندر میں بغل میں وہ کنواں ہے جس پر پانی ماشاء اللہ ہے بہت اچھی رہتی ہے گرمی میں بھی رہتی ہے اور ہمارے یہاں نماز گاہ ہے یہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے ہم لوگوں نے جوتا کھولنے اور باندھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک یہ بنا رکھا ہے ابھی ابھی اسی سال ہم ہے آ, یہ ڈسٹ ڈسٹبن ہمارے یہاں رکھی گئی ہے سبھی جگہ جگہ پہ ڈسٹ بن رکھی گئی ہے اور قبرستان کے لیے ہمارے یہاں اور کیا کیا چیز ہونی چاہیے آ, حضرت ہماری تھوڑا رہنمائی فرما دیں گے مہربانی ہوگی قبرستان اگر بنا ہوا ہے قبریں بنی ہوئی ہیں تو ان قبروں کو مٹا کر اس پر جنازگاہ یا نمازگاہ جنازہ پڑھنے کی جگہ نہیں بنا سکتے نہ وہاں اور کوئی چیز بنا سکتے اچھا راہ کے اب ہمیں تو پتا نہیں وہاں کا کیا معاملہ ہے اگر قبریں نہیں تھی اس جگہ پر کبھی پہلے بھی ماضی میں قبریں تھیں نہیں اور خالی جگہ تھی اور اس میں اگر جو انتظامیہ آیا جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے تو وہ اگر بناتے ہیں تو آج کل قبرستان میں جناز تو ہوتی ہیں تو وہ بنا لیجئے باقی ڈسٹ بین کا عرف تو کبھی دیکھا نہیں ہے پہلی بار دیکھا نہ ڈسٹ کی وہاں ضرورت وہاں کس نے مطلب گھر بسانا ہے کہ وہاں وہ اپنا کچرا ڈالیں گے یا وہ پھل فروٹ کھائیں گے تو اس کے چھلکے پھینکیں گے یا دسترخوان جھاڑیں گے اس میں تو یہ تو مجھے بیکار اس پر تو خرچہ لگتا کیا ہے اب اگر چندے سے اس کا خرچہ کیا ہے اور جس نے چندہ دیا اس کو پتا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی بنائیں گے تو یہ علماء سے رہنمائی لے لیں کہ یہ ہم نے خرچہ کیا آیا اس کا کیا حکم ہے کیا پلے سے تاوان انہیں یعنی دنڈ دینا پڑے گا کہ جتنا اس کے مال کو غلط استعمال کیا جس جس سے لیا اس کو وہ مال لوٹایا جائے قبرستان کو خوبصورت بنانے کا کوئی مطلب ضرورت نہیں ہوتی قبرستان تو بالکل یعنی کہ بظاہر ایسا کہ مٹی کی قبریں ہوں ایسا ہو کہ بندہ جائے تو عبرت حاصل ہو اب شان خبریں بنی ہوں سب پر سنگے مرمر لگا ہو بتیاں جگمگا رہی ہوں آپ بتائی کہ عبرت بڑھے گی یا گھٹے گی اولیاء کرام کے مزارات پر جو عمارت بنائی جاتی ہے اس کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے اس میں بھی عمارت کے تعلق سے جو عمارت بناتے ہیں چار دیواری وغیرہ چھت تو اس میں بھی اہل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ نیت مشمودہ کے ساتھ بنائی جائے یعنی اچھی نیت کے ساتھ اب نیت یہ ہے کہ زائرین آئیں گے تو اس کے سائے میں بیٹھ کر تلاوت کریں گے یا سن شریف پڑھیں گے فاتحہ پڑھیں گے ان مقاصد کے لیے اگر وہ چھت وغیرہ بناتے ہیں تو صحیح ہے ورنہ اشراف ہے گمبد بنایا جاتا ہے تو گمبد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ دور سے لوگ دیکھ کر یہ ان کے رہن پر یہ اثر ہوتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ یہاں آرام کر رہا ہے تو وہ آئیں گے حاضری دیں گے اور اقتصاب فیض کریں گے دعا فاتیاں کریں گے اشارے ثواب کریں گے تو عوام کی قبریں جو ہے اس پر یہ اس طرح کی چار دیواریاں بناتے ہیں چھتیں بناتے ہیں تو یہ نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی عام آدمی بھی ایسا مقبول ہے یا اس کے عزیز رشتے دار آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو تو چھت بنانے میں حرج نہیں ہے لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کسی کی بھی میت ہوتی ہے نا نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے وہ آتے ہیں چار جمعراتے آئیں گے فتح پڑھیں گے تیزے کو آئیں گے دسویں کو چالیسویں کو یہ چند روز آتے ہیں پھر سالانہ سالہ ناظری ہوگی اس کے بعد آہستہ آہستہ سالانبی خلاس اب عمارت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ دیواریں پھٹ جاتی ہیں اسے چھت کے نیچے دفن ہو جاتا ہے اولاد نہیں ہوتی اتنی وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی سوشل میڈیا میں خواہ ہوتی ہے وہ نہیں پہنچتی تو یوں مطلب اصل میں تو ہم جو بھی کرتے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے قبر کے ساتھ جو معاملہ پھر بول بھال جاتا ہے بالکل الگ ہے ان کے یہاں تو ہر سال دھوم دھام گٹتی نہیں بڑھتی ہے الحمد للہ ہاں داتا حضور کو دیکھو اپنے آنے والے خادم ہوگا غلام ہوگو اپنے عرص میں کیا پلاتے امی بھی نہیں پلاتی تو دودھ پلاتے دودھ کی سویلے لگتی ہے وہاں اچھا ڈبل وارا گھنٹے سارا سال لنگر کھلاتے ہیں ہر وقت دیکھیں وہاں تیار ملتی ہیں یعنی کہ وہ کے پاس مٹیریل تیار ہوتا ہے وہاں. اور کتنے کلو کی چاہیے تو بھائی اور پانچ کلو کی چاہیے تو بھائی ایک گھنٹے کے بعد لے لینا تیار کر کے پکا کے دے دیتے ہیں اور لنگر بٹ رہا ہوتا ہے یعنی ایسا مزار تو میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جس پر ڈبل وارا گھنٹے رو نکو رات کے بھی کسی حصے میں چلے جائیں تو وہاں ماشاءاللہ ظاہرین ملیں گے کم حال ہے یار داتا حضور کی جو حکومت ہے نا یار یہ تو دلوں پر ایسی ہے کہ بس کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تو اب ایسے اولیا کرام ہے نا ان کی بات میں نہیں کر رہا میں تو عام لوگوں کے ہم جسوں کی بات کر رہا ہوں جو قبروں پر ہم لوگ جو حساب کتاب کرتے ہیں تو ان کو کچی چھوڑ دینے میں عبرت زیادہ ہے اگر اوپر سے تو گناہ نہیں ہے مگر میں مشورہ دے رہا ہوں کچی چھوڑنے میں عبرت زیادہ ہے ولہ تعالی عغل و رسول صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم